ہوتا یہ ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے کچھ تو دور دراز کے مہمان بھی ہوتے ہیں اس کے یہاں محلے والے بھی ہوتے ہیں اس کو لفظ دعوت سے تعبیر نہ کیا جائے اس کے خلاف ہوگا جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میرے والید کا چالیس ماں ہے تو آپ کی دعوت ہے لفظ دعوت استعمال کرنا چاہے نے اور اگر کوئی مہمان آپ کے یہاں ہو اور کھانا آ جائے یا آپ کھانا پکائیں اور کوئی مہمان اگر اس میں سے غنی بھی اگر کھانا کھا لیں نہیں ہوگا لیکن کھانا کھانے والا تما اور ہرس نہیں کرے فتح و رضویہ میں ہے آلہ حض فاضل بریل بھی نے لکھا کہ تما اور لالچ نہیں کرے تمام اور لالچ کا کیا مطلب کہ بھئی کسی کا تیجہ ہے یا دسواں ہے چلو بریانی ملے گی کھانے آج ذرا ڈٹ کے کھائیں گے یہ تما اور لالچ ہے یہاں تک کہ تما اور لالچ میں جو یہ چنے ہیں تیجے میں جو استعمال ہوتے ہیں ان چنوں کا کھانا بھی نہ اگر تما اور لالچ اس کا حساب یہ ہے یہ بہت ممکن ہے کہ پہلی مرتبے آپ ہزارات سنیں سوا لاکھ مرتبے کلمہ طیبہ اگر پڑھا جائے اور وہ اپنے کسی میت اور مروم کو اصال ثواب کیا جائے تو ایک حدیث شریف میں اس کے لیے مغفرت کا سامان ہوگا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اب سوال لاکھ کی تعداد کیا ہے کس پہ پڑھیں بہت سے تو آپ دیکھیں کہ چیاں اور گٹھلیاں جمع کر کے کہ اس کو اتنی مرتبہ لوٹا دیجئے کیا جائے کسی زمانے قدیم میں کسے مرد خدا نے چنوں کو گنا کہ سوال لاکھ کتنے ہوتے کہ ساڑھے بارہ سیر چنے سوا لاکھ ہوتے اب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی دلچسپی اس میں کچھ میٹھے چنے ملا دیے جاتے ہیں اور اس پر درو شریف پڑھا جاتا تو سارے باڑا سیر جو چنے ہوں گے تعداد میں اس کی جو ہے وہ سوا لاکھ ہوتے ہیں اب چنوں پر تو پڑھ دیا جائے اب چنے کا کیا کیا جائے اگر اس کا کھانا نہ جائے تو گٹر میں تو ڈالنے سے رہے کیا, کیا جائے اگر وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں اور لینے والا تما اور لالچ نہ کرے اس کا بھی اس کو کھانا مباح اور اگر لالچ اور تما کرے تولما نے لکھا کہ خطرہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جائے گا ٹھیک تو لفظ دعوت سے منع کیا گیا بطا, میں تو بتا دو دی آپ کو کہ کھانا تو سب کے لیے جائز ہے وہ لالچ اور نہ ہو اور غریبوں کو کھلانا زیادہ ثواب